اسم کے حوالے سے ہمارا آخری ٹاپک جو کہ بنتہائی مختصر ٹاپک ہے صرف پانچ منٹ میں آپ کو میں کور کروا دوں گا اور تفصیل کے ساتھ ان اللہ تعالیٰ جب ہم فیل پڑھیں گے اس وقت پڑھیں گے اسے ہم نے معرفہ کی سات اقسام پڑھی ہیں نا جلدی سے گن دیں علم گندے اشارہ موسولہ مورب مزافل المارفا مورب بن ندا سب کو ہم نے پڑھ لیا اس میں سے ہم نے صرف اس موصول کو نہیں پڑا اس موصول کا بس تعارف آپ کو کرا دیتا ہوں اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے معرفہ کی کچھ اقسام کو مفتا کے طور پہ استعمال کیا تھا علم کو کیا تھا مورب العام کو کیا اشارے کو کیا زمیر کو کیا چار کو کیا تھا باقی مضاف مضاف بھی ہو گیا مفتا کے طور پہ استعمال بن ندام مفت بن ہی نہیں سکتا کیا بچا اس میں موصول میں موصول مفتہ بن سکتا ہے آخری ٹاپک ہمارا اسم کے چیپٹر میں ہے اسمائے موصول اسمائے موصول کن مانا میں استعمال ہوتے ہیں نوٹ کر لیں مانا اردو میں ہم کرتے ہیں جو جس ٹھیک ہے یا وہ جو یا وہ جس انگلش okay, جی. میں آپ ان کے لیے ہا لفظ استعمال کر سکتے ہیں آپ کہیں گے ہوں ابھی ہم نے के लिए کے لیے لیکن جب ہوئے استعمال کرتے ہیں نا تو جو کہ مانا دیتا ہے ایسے ہی ہے نا ہچ جس وچ کس کے لیے بھی آتا ہے وچ جس کے لیے بھی آتا ہے پتا ہے آپ کو اوکے okay, نا this دا پین وچ آئی یوز یہ وہ پین ہے جسے میں استعمال کرتا ہوں تو اب یہ کو میں استعمال ہوں تو اسماعی محسول جو ہے نا بہت آسان ہے اس میں ہمارے پاس مزکر کے ہیں اور مونس کے ہیں واحد اور جمع کے میں آپ کو کراؤں گا صرف مصنا کے قرآن مجید میں نہ ہونے کے برابر استعمال ہو کے جی آپ نے وہ جو کا لفظ اگر مذکر کے لیے استعمال کرنا ہے نا تو آپ عربی میں کہیں گے الزی الزی سنا ہوا نا لفظ الزی الزی کی جمع جو ہے وہ الزینہ آتی ہے الزی الزینا دو جانے پہچانے لفظ ہیں اللہ کی مونس جو ہے وہ آتی ہے اللہ التی ٹھیک ہے اور اللہ تی کی جمع جو ہے دو آتی ہیں ایک ہے اللہ اور ایک ہے اللہ تی اللہ اور اللہ تی یہ جی چار پانچ لفظ بنے ہیں ان کو ایک دہا زبان سے نکال نکالنے اللہ اس کی جمع الزین اللہ اس کی جمع اللہ اللہ اوکے اچھا مزکر مونس واحد جمع سے جنس اور عدد پتہ چل گیا معرفہ یہ ویسے ہی ہیں تین چیزیں پتہ چل گئیں اب رہ گیا عراب تو یہ جو لکھے ہیں نا واحد جمع والے مرفو منصوب مجرور یہ سب طرح سے ہی ہیں منصوب مجرور مرفو اوکے جی صحیح ہے اب اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ اکیلے نہیں آتے انہیں اکیلے آتے پتہ نہیں کیوں ڈر لگتا ہے یہ اپنے ساتھ نا 99% جملہ فیلیا لے کے آتے ہیں اس لیے ہم نے انہیں نہیں پڑھا تھا یہ اپنے ساتھ کیا لے کے آتے ہیں جملہ فیلیا 99% نائن ان کے ساتھ جملہ فیلیا آتا ہے تو جملہ فلیا ہم نے پڑھا نہیں تھا اس لیے ہم نے انہیں بھی نہیں پڑھا لیکن ایک پرسینٹ ان کے ساتھ نا جملہ اسمیا بھی آ جاتا ہے ایک پرسینٹ جملہ اسمیا بھی آ جاتا ہے اور اسی ایک پرسینٹ میں ان کے ساتھ مرکب جاری بھی آ جاتا ہے وہ ہم نے چونکہ پڑھ لی ہے تو اس لیے میں آپ کو پڑھا بھی رہا ہوں یہ مارفا ہے تو مفت بن جائیں گے ایزیلی دیکھیں جی آپ نے استعمال کیا الزیر اکیلا اس نے آنا نہیں اس نے 99% جملہ فیلئر لانا ہے وہ ہم لا نہیں سکتے 1% اس کے ساتھ یا اسمیا ہوگا یا مرکبے جاری ہوگا تو پہلے میں جملہ اسمیا رکھتا ہوں اس کے ساتھ پھر ایک مرکبے جاری کی ایگزامپل رکھ دیتا ہوں جملہ اسمیا کی ایگزامپل میں رکھتا ہوں سمپل جملہ اسمیا ہوا کائمن جی؟ اب اللہ زی ہوا کائمن یہ پورا مفتضا کی جگہ پر آ رہا ہے اس کا مطلب ہم کر رہے ہیں وہ جو کھڑا ہے وہ جو کھڑا ہے یہ سارا مفت بن گیا اور اس کے بارے میں ہم خبر دیں گے وہ جو کھڑا ہے سالح دیکھیں ہم نے کہاں سے روکے تھا زید الصالح ہم نے کہا الد الح ہم نے کہا ہاضا صالح ہم نے کہا ہوا صالح ٹھیک ہے ہم نے کہا ابن زہید سالح ہم نے کہا الزی ہوا کائم وہ جو کھڑا ہے سالح اوکے اب میں کہنا چاہتا ہوں وہ جو کھڑے ہیں نیک ہیں تو کیا کہوں گا الزینا اب ہوا کائم نہیں کروں گا جملہ جملہ اس کے مطابق آئے گا ہوم کائمونہ سالح اوکے جی مونس کی طرف آ جائے اللہ تی. اللہ تی. ہاں جی کیا کہوں گا کائمات وہ جو کھڑی ہے نا وہ جو کھڑی ہے اس کے بارے میں میں خبر دے رہا وہ جو کھڑی ہے نا وہ کیا ہے سالحتن ہے نیک ہے اور جمع کے لیے اللہ تی یا اللہ ہنا کائ ماتن سال اوکے جی صحیح تو ابھی اس کا بس اتنا سا کانسیپٹ یہ لے لیں باقی انشاءاللہ فیل میں ہم اسے تفصیل سے پڑھیں گے جملہ اسمیہ کی جگہ مرکب جاری اللہ فل بیتی اللہ زی فل بیتی سالح وہ جو گھر میں ہے نیک ہے یہ تو اسمائے موصولہ ہیں ہی ہیں ہی ہیں لیکن جس طرح آپ ہو اور کوشچن وڈ کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں نا جب شروع میں آتے ہیں لیکن درمیان میں جب آتے ہیں تو پھر کوشچن وڈ کے طور پہ نہیں آتے جو کا معنی دیتے ہیں اسی طرح ما اور من یہ دو لفظ بھی اس میں موصول کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ماں کیا کے معنی ہے نا لیکن جب ماں بیچ میں آتا ہے تو پھر آپ جو کے ساتھ ترجمہ کریں گے لرد آسمان و زمین میں جو ہے اللہ کا ہے اوکے جی تو ماں اور من بھی ہم اس میں موصول کے طور پر استعمال کرتے ہیں بس اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے باقی تفیر سے ان شاء اللہ کو ہم فیل جب پڑھیں گے اس وقت پڑھیں گے تو نیکسٹ ان اللہ تعالیٰ ہمارا فیل شروع ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں صبح نکل ہوں ابھی ہمدیکہ ارشد اللہ اللہ اللہ